لکدین کتاف فالی مفی پو پہ ضل س کیلئی پہن ذل سکین تائیم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن وقال طائفة من آمنوا انزل آمنوا آخره يرجعون اب کچھ بیان آ رہا ہے یہود کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ سورت البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ ہے اور سورہ عال عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ ہے البتہ ایسا نہیں ہے کہ البقرہ میں نصارہ کا بالکل ذکر نہ ہو اور آل عمران میں یہود کا بالکل ذکر نہ ہو ایسا نہیں ہے اب کچھ ذکر آ رہا ہے یہود کا یہود میں سے بھی کچھ وہ لوگ جنہوں نے ایک پلاننگ کی اور وہ یہ تھی کہ صبح جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور جا کے اسلام کا اقرار کر لیتے ہیں اور شام کو انکار کر کے لوٹائیں گے تاکہ لوگوں پر ایک نفسیاتی اثر ڈال کر ان کو کنفیوز کیا جائے لوگ بھی تو جانتے تھے نا کہ بہرحال یہودی پچھلی کتابوں کے تو ماننے والے ہیں تو اگر یہ انکار کر کے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ضرور ہے یہ تھا ان کا ایک پلان اس کو قرآن یہاں پر نقل کر رہا ہے اس کو اگر استضاء میں کہیں تو یہ شعوری نفاق تھا جانتے بوجھتے انہوں نے زبان سے اقرار کیا جھوٹا دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے پک پکے ایمان لانے کا اور شام میں واپس جا رہی شعوری طور پر ان کا نفاق کا معاملہ تھا اس کی مثال اس مقام پر اہل کتاب کی جماعت نے کہا جہن جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو وقف آخر شام میں آخری حصہ دن کا شام میں اس کا انکار کر دو لا اللہ اون شاید ہی مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں اگلی آیت میں ان کا کلام بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے مفسرین نے اس کی وجہ فرمائی ایک ایک جملہ پہلے ایک جملہ ان لوگوں کا ہے اس پر اللہ کا کلام پھر ایک جملہ ان لوگوں کا ہے اس پر اللہ کا کلام یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہتے ہیں وَلَا لمن اور تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے بس اس کی مانا کسی اور کی نہیں اللہ کا تبصرہ یہ ایک رائے مفسرین کی پل ان اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے بے ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اب ان کا قول ہے کہ کسی کو دے دیا گیا جیسے کہ تمہیں دیا گیا یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں ان کو اپنی باتیں نہ بتاؤ ان کو اپنی باتیں نہ بتاؤ یہ البقرہ میں بھی آیا تھا یہ اگر تمہاری باتیں تم نے ان کو بتا دی مسلمانوں کو کہ تمہاری کتابوں میں ہماری کتاب میں پچھلے یہ آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں تو یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت کرنا شروع کر دیں گے تو ایک دوسرے کو چوکنا کر رہے ہیں کہ اپنی باتیں ان کو نہ بتانا اب اللہ کا تبصرہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس نے چاہا تو پہلے نبوت بنی اسرائیل میں رہی اب چاہا تو بنی اسماعیل میں آ گئی اس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن کام آئے گی انشاءاللہ میں نے کتنے آرام سے کہا کہ یہ جملہ ان کا ہے یہ جملہ ان کا ہے اور ساتھ میں نے کہ یہ فرمایا تو مفسرین کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو چاہتے تھے نہیں کہہ دیا کرتے تھے پیچھے دلائل ہوتے ہیں جی حضور کے ارشادات ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اقوال ہوں گے تابعین کی بات ہوگی ماضی کے مفسرین نے کیا سمجھا عربی اسلوب میں کیا بات ہے ریفرنس تو دا کانٹیکس کیا ہے پہلے کیا ہے یہ سارا کچھ کھنگال کر پھر مفسرین بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں یہ تو دور ترجمے قرآن کی محفل بس مختصر مختصر بات سامنے آ رہی ہے اللہ ہمارے اسلاف پر مفسرین پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ اب آرام سے بیٹھ کر ہم اس کا بنیادی جو کرکس میٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں پر ہمارے امت کے مفسرین پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے واللہ واسین علیم اور اللہ بہت غسرت والا الوالا ہے یخ تصوب رحمت جس کو چاہتے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے یعنی رحمت نبوت مراد ہے واللہ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اگلی آیا بڑی قیمتی ہیں اللہ کے کلام کا توازن دیکھیے گا آہل کتاب کی برائیاں تو بیان ہو رہی مگر ان میں کہیں خیر خوبی ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے اور یہ دعوت دین کا بڑا قیمتی اسلوب ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دینی ان میں اگر کچھ لوگوں میں یا کسی فرد میں کوئی خوبی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور پھر دعوت دین اس کو پیش کی جائے فرمایا ومین آہل کتاب امن انتم تاری اور آہل کتاب میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوائے ڈھیرو مال تو آپ کو ادا کر دے گا ایسے بھی ہیں ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھوائے لاح کا تو وہ دینار ادا نہیں کرے گا واپس اللہ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ ایما مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر سوار کھڑے رہے ایسے بھی کنجوس ہیں اور ایسے بھی فروڈی قسم کے جھوٹے لوگ ہیں کہ ایک دینار بھی واپس لوٹانے کو امانت والا تیار نہیں ہیں یہ ہے جو قرآن نے فرق کیا ہے سارا گروہ ایسا نہیں کچھ اگر خیر پر ہیں تو قرآن نے ان کے خیر کو نمایاں کیا ہے اس کو میں یہ اللہ کے کلام میں توازن ہے کہ جس میں جتنا خیر ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور دعوت دین کے حوالے سے بڑا اہم اسلو جو ہمارے ایڈریسی ہیں جن کو ہم نے دعوت پیش کرنی ہے ان میں کوئی خیر خوبی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یہ ان لوگوں نے کہتے تھے جاہل ہے ان کو تو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے اور ارب کے دو قبائل اوس خزرت مدینہ میں آباد بھی تھے تو یہود نے یہ کہہ کر رکھا تھا کہ فراڈ نہیں کرے گا آج بھی نہیں کرے گا سودی معاملہ بھی نہیں کرے گا دوسروں کے ساتھ کریں گے دوسروں کو لوٹنا ان کی کتاب تالمود اس میں لکھا ہوا ہے دنیا کے کتابی اعتبار سے سب سے بڑے دہشت گرد یہود جن کی کتاب ان کو باقی انسانوں کے بارے میں بتاری سو so کالڈ ان کی کتاب لکھی ہوئی اپنی اپنی لکھی ہوئی کتاب جس کو کلیم کرتے کہ خدا کی کتاب معد اللہ وہ سکھاتے کہ باقی تو سے جانور سے بدتر ہیں ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ایک دینار بھی جو واپس نہیں دیں گے کیا ان امیین ان جاہلوں کے بارے میں تو ہم پر کوئی الزام نہیں بے قلون قدیمہ اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالکہ جا وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں بلا من اوفا بعہدہی والتقا کیوں نہیں جو اپنا اقرار پورا کرے اور تقوی کی روی اختیار کرے یعنی اپنے کا پاس داری کی پاسداری کرنے والا ہو اور پرہزدار ہو فَإِنَّ فا اللَّهَ يحب الْمُتَّقِينَ تو بے اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے ان اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَ بے شک جو لوگ اللہ کا اقرار اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے تھوڑی سی قیمت وہی دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر حق کا انکار ان کے یہود ان یہود کے علماء کو کیا خطرہ ہو گیا ہمارے جبے قبے ہیں ہماری سیاست ہے ہماری قیادت ہے ہماری ایک سے ہے اب اگر ہم ان کو رسول مان لیں تو ہماری تو ختم ہو جائیں گی تو اب اللہ کی کتاب میں تحریف اللہ کی کتاب میں کرم, علیہ السلام کی موجود ان کو چھپانا. اس کے سے بیان. جو لوگ اللہ کے جو اللہ اپنی قسموں سے حاصل کرتے اچھا مطلب ہیں باس نادان لوگ سمجھ لیں گے زیادہ قیمت مل جائے تو سودا کر لے گیا نہ اللہ کے احکام کو بیچ کر کتنی ہی دنیا کما لی جائے وہ تھوڑی ہی ہے وہ حکیری ہے وہ گھٹیا ہی ہے یہ استوب قرآن تھوڑی قیمت کے بس جو اللہ کے اخراط اور اپ اپ اپ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں الا اکلا خلا خلح یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ولا یوکل اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا ولا یم ذروع یاما اور نہ اللہ ان کی طرح نظر کرم فرمائے گا قیامت کے دن ولازکیم اور نہ انہیں اللہ پاک کرے گا پاک کرنے سے مراد کہ جہان سے نکال کے صاف ستھرا کر کے جنت میں ڈال دے ایسوں کے لیے نہیں جنہوں نے اللہ کے اقرار اور کا سودا کر لیا یہ آحد شکنی اللہ سے کیے گئے عہد اس کو توڑنا اور اللہ کی خوا... اللہ کی قسمیں کھا کر جو معاملات کیے اس کا سودا کرنا ان کا برا انجام آزاد العلیم اور ان کے لیے دردناک آزاد ہے وہ ان لفریق الم بل کتاب ہی من کتاب اور ان میں سے ایک فریق جو کتاب پڑھتے وہ اپنی زبان کو مڑوڑتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے وما ہو امین الب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا بہن من عند اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما عم دلہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے و بہ قرون اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں مراد کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کتاب کا لکھنا من چاہی باتیں لوگ کہتے ہیں بھئی اس, کا مسئلہ بط... اس کا وی, نکالو, اس کا وی نکالو تو کیا ہو رہا ہے من چاہی باتیں کیونکہ لوگوں سے پیسے بٹور نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کے دین فروش علماء سو کا بیان ہے دین کو بیچ ڈالنے والے برے علماء کا بیان ہے یہود کے طالوں سے کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مال کی محبت اور دنیا کے فتنے میں ڈوب جانے سے محفوظ رکھے کہ اس میں ڈوبنے والا چاہے وہ صاحب علم ہو وہ پھر دنیا کا بندہ بن کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے کتاب میں بھی تحریف کرتا ہے تبدیلی کرتا ہے اس دین فروشی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ماں کان علی بشرین اللہ الکتاب الحکم النبو کسی آدمی کے لیے شاعر شان نہیں کہ اللہ اس کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے لم ناسی پھر وہ لوگوں سے یہ کہیں۔ عباد علی مندون اللہ کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ ممکن ہی نہیں یہی صرح سلام کے تعلق سے ان نساروں کو سمجھایا جا رہا ہے تم ان کو خدا قرار دے رو معاذ اللہ دیکھو کسی بندے کے لیے ممکن نہیں اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بنو معاذ اللہ ولاکن کون و ربانی ہی نہ بیما بلکہ چاہیے کہ وہ تو یہی کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ لی کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو و بیما کم تم تدرسون اور تم خود بھی پڑھتے ہو نبی تو یہ کہے گا اللہ والے بنو ہر نبی نے کیا کہا قومی قوم اللہ کی عبادت کرو ایک اہم نقطہ کیا ہے تم کتاب سکھاتے بھی ہو خود بھی پڑھتے ہو کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل کیا ہو بندہ خود بھی اللہ سے جڑے اور بندوں کو بھی اللہ سے جوڑے یہ ہے کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا ایک بہت بڑا حاصل پڑھانے والا بھی سکھانے والا بھی سمجھانے والا بھی وہ بھی محتاج ہے اللہ کی رحمت کا وہ بھی اللہ کا بندہ بنے اور پڑھنے پڑھانے کا حاصل کیا ہو اللہ سے جوڑا جائے اپنی ذات سے نہ جوڑا جائے فیم کا معاملہ اور کوئی شہرت کا معاملہ کوئی دنیا کے کچھ مفادات کا معاملہ اور واہ واہ کرا لینے کی بات کچھ سپاس نامے ہو جائیں کچھ سرٹیفکیشن ہو جائے کچھ, کچھ تالیاں پیٹ لی جائیں نہ نہ یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل اللہ کے بندے بنو اللہ والے بنو سکھانے والا بھی کوئی بھی ہو میں تو خود سیکھنے والا ہوں بھائی بارہ یہ بیان کرنے کی سعادت اللہ نے دے دی تو جو بیان کر رہا ہے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اللہ والا بنے اور اس کے پیش نظر بھی کیا ہو کہ سننے والے بھی اللہ والے بنے اللہ کے بندے بنے اللہ ہر طرح کے دکھاوے سے ہر دنیا کی ہر طرح کی جو دنیا پرستی کا فتنہ ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ولا امرکمنت الملا اکا تون نبی نہ اور بابا نہ تمہیں وہ یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لو یہ رب بنانا کیا ہوتا ہے ادی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے ادیم رضی اللہ عنہ یہ ایمان لے آئے تھے انہوں نے حضور سے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے کیسے ہم نے کیسے رب بنا لیا اپنے علماء کو اتخذوا احبارہم احبار ہم من رحبان ہم اللہ انہوں نے اپنے علماء کو مشائق کو اللہ کے سو رب بنا لیا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ وسلم وہ جو تمہیں کہتے تو مان لیتے جو حلال کہتے تو مان لیتے جو حرام کہتے تو مان لیتے اپنی من چاہیے وہاں تم سے منواتے ہاں مان لیتے کہ یہ تو اللہ کے سوا رب بنانا ہے یہ اختیار تو اللہ کا جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے صاحب علم کا کام یہ کہ اللہ کی تعلیم بندوں کو بتائے بس لیکن تم نے اگر ان کو یہ درجہ دے دیا تو ان کو رب بنانے کی مترادف ہے تو نبی کی شان تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایسی کو تعلیم دے اس کو اللہ نے نبوت و کتاب دی کہ وہ یہ کہنا اور بابا نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشت ہو نبیوں کو رب بناؤ بالکری حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلم یعنی فرما بردار ہو چکے ہو یہ ہے جو عیسی علیہ السلام کی بھی حقیقت بیان ہو رہی ہے اور نسارا اور ان کے جو بڑے پادری تھے ان لوگوں کو بھی دعوت حق پیش کی جا رہی ہے وعیز احمد اللہ نیساک النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے لما آئی تو کتابیں جب کبھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں جا رسول مصدق الما محکم پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے بِهِ تو تم ضرور ضرور مدد تم اللہ نے فرمایا قرار کیا, اقرار کیا؟ تم على ذلك اور کیا تم نے اس پر میرے آحت کو قبول کیا قولو اقرار انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا وانا من فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں یہ کیا ہے تمام پچھلے رسولوں سے عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے سامنے وہ آخری رسول آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے نصرت بھی کرو گے یہ سنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو ان کے رسولوں سے آخری رسول کے بارے میں عہد لیا گیا جو عہد رسول سے لیا گیا وہ ان کی قوم پر بھی بائنڈنگ اور لازم ہوتا تھا اب ان یہود نساروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے رسولوں کے عہد کو پورا کر کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ فمن تمل باد اداری پھر جو اس کے بعد پھر جائے فلاحم الفاظ تو یہی لوگ نا فرمان ہیں افغیر دین اللہ یا بغون کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں ولہم امنا کرا اور اسی اللہ کی فرما برداری کی اخت... اختیار کی اس نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے خوشی سے اور ناخوشی سے ایک مثال دی ہے مفصرین نے خوشی خوشی فرشتے ہر بات باندھتے اللہ کی خوشی ہو یا ناخوشی ہو ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند سورج بھی پابند چاند بھی پابند سچی بات تو یہ ہے میرے آپ کے وجود کی بھی پابند آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کا پابند بنایا سننے کا کام نہیں کرے گی زبان کو بولنے کا کام دیا دیکھنے کا کام نہیں کرے گی پابند صرف آپ کو میرے مجھے تھوڑا جو اختیار دیا وہ عمل کے لیے دیا اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں ہم جواب دیں ورنہ پوری کائنات اللہ کی مسلم ہے سب مسلم ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعین کردہ آربٹ کے اندر موو کر رہے ہیں اللہ اکبر ہر شے اللہ کی مسلم ہے وہ اللہ ارجن کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے کل آمنا بالله وما انزل علینا وما ضلع ابراہیم وسماعیل وحاق و یاقوب ا و اسلاف کہہ کہ کا میمان اللہ اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم ادسماعیل اور اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم السلام وَمَا اوتي من اور جو عطا کیا گیا موسا عیسہ کو, کو ان کے رب کی طرف سے احد منهم ہم ان میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ون الحمو مسلمون اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہے وما اب تغیغ السلامی دین اور جو کوئی اسلام کی سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا فلحیہ قبل امن تو وہ اس سے ہرگس قبول نہیں کیا جائے گا وہ فی الآرت من الخاص اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس صورت میں جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا اسلام کا تذکرہ بار بار آیا آیت نمبر انیس میں ہم نے پڑھا دین اللہ کے نظیر فقط اسلام ہے اب بتایا جا رہا ہے آیت نمبر پچیاسی میں اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے قابل قبول نہیں سسٹم آف لائف اللہ کے ایک ہی وہ اسلام ہے انفرادی سطح پر بات آ چکی جو چاہو سو کرو اللہ آخرت میں پوچھ لے گا اجتماعی سطح پر اللہ کا تو اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا اور اسلام صرف نمازوں اور روزے رکھ لینے اور تراویح ادا کر لینے کا فقط نام نہیں یہ احکام ہے اسلام کے یہ پورا اسلام نہیں اسلام میں عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی حقوق العباد بھی اسلام کی تعلیم ایک خاندانی زندگی بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے سیاست بھی ہے عدالت بھی ہے ریاست بھی ہے اور انٹرنیشنل افیئرس بھی وہ رب ہے پوری کائنات کا تو اس نے جو دین دیا وہ پوری زندگی کے لیے ہے وہ انفرادی زندگی کے لیے بھی اجتماعی زندگی کے لیے بھی یہ تصور آج امت کے ذہنوں سے نکل گیا اور معاف کیجیے گا انتہائی ادب سے ارض کروں چند نہیں کیا کر لینے کے بعد امت مطمئن ہو جاتی کہ ہماری جنت پکی ہو گئی اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے مگر جنت کا راستہ مشقت سے ہو کر گزرتا ہے ہم پڑھتے ہیں البقرا میں آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے تو دین سسٹم آف لائف اللہ کے ہاں صرف اسلام اور اس کے سوا کچھ ہے تو اللہ کے قابل قبول نہیں اور اس کے سوا اگر کسی اور نظام پر مطمئن ہیں لوگ کافروں کے نظام پر سرکشوں کے نظام پر اللہ کے شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی نظام اور اس کے قوانین پر اگر لوگ مطمئن ہیں تو آخرت میں خسارے میں ہوں گے اور سب سے بڑا خسارہ کہاں کا ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے کئی فیات اللہ قومن کا فروب آدھا ایمان اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو کافی ہو گئے اپنے ایمان کے بعد و شہید ان رسول حق اور وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول بر حق ہیں وہ جہاں اور ان کے پاس کھلی نشانی آ گئیں انہیں آہل کتاب کے بارے میں دل گواہی دے رہے ہیں نشانیاں موجود ہیں مگر ایمان نہیں لاتے اب جب جان بوجھ کے حق کو رد کر رہے ہیں تو زبردستی اللہ ان کو ایمان کی قبولیت کی توفیق تو نہیں دے گا واللہ لا اللہ القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جزاؤہم علیہم لعنت اللہ ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لانت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری اور تمام لوگوں کی کس طرح جب اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ نہ ہو اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو تو بگاڑ آتا ہے فساد آتا ہے اس کے نتیجے میں ہر مخلوق جو ہے وہ مصیبت میں آتی ہے اور لوگ لانتیں بھیجتے ہیں اور یہ مجموعی لانا جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے خالدینا فیھا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم یؤخرون نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی اصلاح کیا ہے توبہ کر کے ایمان قبول کر کے نیک عمل پر بھی آ جاؤ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اتباہ میں لگ جاؤ اور ان کے کام میں شریک ہو جاؤ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو بے اللہ بہت بخشنے والا نہایت فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ بَعْدَ بے شجلو کافر ہوئے اپنے ایمان کے بعد تم کفرن پھر توبہ ہرگس ابول نہ ہوگی هُمُ اور یہی لوگ گمراہ ہیں اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرما الحمدلہ مسلم ہے اللہ کا شکر ہے لیکن اس اسلام اور ایمان کی دولت اور نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس پر استقامت کی اللہ سے دعا بھی کرنی ہے ان الدین کفر ہم کو فار بے شر جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت میں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ولاف تدابط اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دینا چاہے اول تو کچھ ہوگا نہیں دینا چاہے گا بھی تو قبول نہ ہوگا مسلم شریف کی روایت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و اس بندے سے کہے گا کیا دینے کو تیار یا اللہ زمین پر سونا دے دے میں تجھے دینے کو تیار ہوں اللہ فرمائے گا یہ تو بڑا بھاری معاملہ ہے آج میں نے اس سے ہلکی بات تج سے دنیا میں مانگی تھی تو مجھ پر ایمان لاتا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو آج تجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے مسلم شریف کے روایت اولا کرم عذاب العلیم یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک آداب ہے وما الحم اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اس کے بعد الحمدللہ للہ چوتھے چوتھے پارے کا آغاز ہے اور عمران کا اور نصارہ کے حوالے سے آ آ کلام بھی اس رکوع میں مکمل ہوگا لن تنال تنفقو تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو کیا آڑیاتی ہے مال کی محبت کبھی جان کی محبت کبھی کچھ اور یہ جو نصارہ کے بڑے بڑے پادری آئے تھے ان کو رومی سلطنت سے وظیفے ملتے تھے پیسہ ملتا تھا تھے پیسا مل رہا تھا کہا جا رہا جب تک اپنی محبوب ترین شے کو خرچ نہ کرو تمہاری نیک کی کامل نہیں ہو سکتی ان کو بھی سمجھا دیا گیا صحابہ کیسے سمجھتے تھے یہ آیت نازل ہوئی اور ابو عنہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ یہ میرا فنا باغ اس میں بے رہا کا کنواں حضور وہاں کا پانی پیتے بڑے درخت خجور کھجور کے بڑی محبوب ان کی جائیداد تھی بڑی قیمتی جائیداد تھی یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ لے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اس کو حضور نے کہا بھائی کچھ تو رکھ لے یا رسول اللہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے راہ اچھا پھر اپنے رشتے داروں کو بھی کچھ دو فلاں کو بھی کچھ دو لیکن then and there یہ تھے صحابہ ایسے نہیں مقبول ہوئے اللہ کے ہاں فوراً دے دیے اللہ کے راہ میں اور کراچی کے ایک اسکول میں ہوا ایک ٹیچر نے سنا دی حدیث تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو پرانی بات تھی آئی پیڈ تھوڑے بعد میں آ، اس وقت ایچ پی کا لیپ ٹاپ تھا بچے کو سمجھ آ گریڈ سیون ایٹ کا تھا کہ مجھے بڑا پسند ہے اس نے اپنے دوست کو دے دیا ابا نے پوچھا شام میں بیٹا وہ لیپ ٹاپ کے ابا وہ تو میں نے دے دیا کیا ہو گیا تم نے کیوں دے دیا ابا مجھے بڑا پسند تھا میڈم نے ٹیچر نے حدیث سنائی کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبوب سے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو اللہ اس بچے جیسا ایمان مجھے اور آپ کو عطا کرتے دے یہ اسی کراچی کے ایک کیمبرج بیس اسکول کے ایک بچے کا واقعہ ہے کیمبرج میں نے خاما نہیں کہا بس آپ سمجھ لیں کیوں کہا ہوگا اس میں اگر ایک بچے کو سمجھ آ سکتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین اللہ کے راہ میں پیش نہ کر دو جب موقع ہو ہاں کچھ بچ رہی ہے بات ہو چکی ہے البقرا میں ضائع نہ کریں وہ کسی کے استعمال میں آ جائے بہترین دیں جا رہے نا عید کی شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم نے پسند کیا اللہ مجھے بھی توفیق دے ویسا کسی اور بچے کے لیے بھی پسند کر لیں یا اس کے ماں باپ کو اتنا دے دیں گے وہ اس کو افورڈ کر سکے صدقہ فطر کتنا دیں گے جی وہ مفتی مریبا رحمان صاحب نے بتایا سو روپے وہ مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سو روپے کم از کم ہے بھائی گندم کے حساب سے کھجور کے حساب سے دو اور کشمش کے حساب سے دو وہ سینکڑے بڑھتے چلے جائیں گے تو بہتر تھے اللہ کے راہ میں تاکہ غریب کو بھی عید کی خوشی صحیح معنی میں منانے کا موقع میسر آ سکے سو روپے میں تو آپ کے میرے بچے کی آئس کریم پوری نہیں ہوتی ہم چاہتے کہ فطرہ ادا ہو جائے غریب کے گھر میں سو روپے سے خوشی آ جائے چیک کر لیجئے گا اپنے اس دل کے اندر جھانک کر لن تنا تن فکو تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب تنی شے کو پیش نہ کر دو خرچ نہ کر دو ہاں وماں تن فکو میں شعین تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کوئی شہ فن علیم بے شک اللہ کے علم اللہ کو پتا ہے نا تو بھائی کبھی ایسے دو کہ بیگم کو بھی پتا نہ چلے اور بیگم بھی ایسی دے کہ شوہر کو پتا نہ چلے بات آ چکی ہے نا ایسے دو اللہ اکبر تو دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا لیکن اللہ کو پتا ہے تو بس ختم ہوگی بات اب بتانے کی جتانے کی پروموٹ کرنے کی اور تالیے پٹوانے کی اور تصویر لینے کی اور فوٹو سیشن کی کیا ضرورت پڑی فَإنَّ اللہ بھی علیم بے شک اللہ سلحان و تعالی جانتا ہے کلو پامی کان اسرا عید علامہ احرما اسرا عید ولا نسی تمام کھانے حلالتیں بنی اسرائیل کے لیے مگر جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اب یہ اسرائیل کون پڑھ چکے ہیں پہلے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ویسے تو آج ایک ملک کا نام ہے مگر یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ہیبریو جو عربی کی سسٹر لینگویج کہ لیں ہبریو میں اسر کہتے ہیں قیدی کو اور بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو اسرائیل اللہ کا بندہ اس کا عربک ہوگا عبداللہ اللہ کا بندہ تو تمام چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے سوائے وہ جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر روک لی تھی یہود نے آ کر کہا تم لوگ تو گوشت کھاتے ہوٹ کا یہ تو منع ہے یہ تو غلط ہے یہ تو منع ہے یہ تو غلط ہے آگے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات پیش کرو تو بھائی یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کو تر کیا ہوگا یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ تھا اور کوئی شریعت میں تو حرام نہیں تھا جو تم مسلمانوں پر الزام تراشی کر رہے ہو فرمایا کہ من قبل انتو نزلت تورا اس سے پہلے کہ تورا نازل کی جاتی قُلْ فَأَتُمِ تَوْرَاتِ فَتْلُوْهَا اِنَا كُنْتُمْ صادقین اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم تورا لے کر آؤں پھر اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو بتاؤ کہاں اس کی حرمت موجود ہے فَمَنِي فَرَعَلَى اللَّهِ الْكَ من ذالی کا پھر جو کوئی اللہ اور کے بعد جھوٹ ماندی فا علاءم غالم تو یہی لوگ ظالم ہیں کل صدق اللہ اینبی علیہ السلام فرما دیجیے اللہ نے سچ فرمایا فت طبی املتا ابراہیم حنیفہ تو یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو وہ ماکان امل المشرقین اور وہ میں سے نہیں تھے ان نہ او والا یہ اصل میں جملہ چھ مرتبہ آیا ہے اور خاص طور پر مشقین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے تم نے کیا بتوں کی گندگی شروع کر رکھی ہے وہ تو شرک نہیں کرتے تھے تو مواحد توحید پر کاربند بندے تھے انا سلکا بے شخص سے پہلا جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے مراد عبادت کی خاطر وہ بکہ میں ہے یہ مکہ کا پرانا نام بکہ۔ مبارکن برکت والا ہے وہ حد اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے فی ہی آیات مقامی ابراہیم اس میں نشانیاں ہیں کھلی اور واضح جیسے کہ مقامی ابراہیم وہ اللہ کی طرف سے جنت کی طرف سے آئے وہ پتھر اور ایک رائے کہ اس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بلند ہوتے اور خان کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے چلے جا تھے جب وہ اس کی از سرے نو تعمیر کر رہے تھے مقام ابراہیم ومن امن دخر ہوں کانا اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا مشرقین عرب بھی اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں آ گیا بیت اللہ کے پاس آ گیا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم عدیث صلاحت وسلام نے فرمایا قیام للناس یہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے اللہ کا ذمہ ہے لیکن جب اللہ کا ذمہ ختم ہوگا قیامت سے پہلے اللہ کعبے کو اٹھا لے گا اور پھر زمین والوں کے لیے آخری تباہی کا معاملہ آئے گا امن داخل ہو خانہ اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ولی اللہ عالمنا سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو ومن کا فروغ اور جس نے کفر کیا فعم اللہ تو بشک اللہ جہان والوں سے غنی یعنی بے نیاز ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا صاحب استطاعت مرد اور عورت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے وہاں تک کے اخراجات اسی طرح اگر مرد ہے تو پیچھے گھر والوں کے اخراجات اور اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی جانا لازم تو محرم کے اخراجات ہوں گے تب خاتون پر حج فرض ہوگا ہاں کسی باپ نے بیٹی کو کرا دیا شوہر نے بیوی بی کو کرا دیا تو ادا ہو گیا فرضیت خاتون پر کب ہوگی جب اس کے پاس اپنے اخراجات بھی ہوں حج کے اور محرم کے بھی اور مردوں کے لیے کہ بہار اپنے اخراجات اس کے پاس ہیں تو حج کرنا لازم ہے استطاعت میں یہ بھی آئے گا کہ اگر پیسے کم ہیں اور آدمی گورنمنٹ اسکیم میں جائے گا تو قرآن دازی میں نام نہیں آ سکا تو مجبورے نہیں جا سکے گا خیر وہ مباحث اپنی جگہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کر رہا ڈیلے کر رہا ہے تاخیر کر رہا ہے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں یہ کوئی استطاعت میں رکاوٹ نہیں بیٹیوں کے ہاتھ ضرور پیلے کریں شریعت کی تعلیم کے مطابق بیٹی کے باپ پر اس بچے کی شادی کے موقع پر ایک روپئے کا خرچہ بھی نہیں کسی اور موقع پہ تفصیل آئے گی یہ جو ہم کاؤنٹ کرتے غلط غلط کاؤنٹ کرتے ہیں ہم لوگ پچیس لاکھ کا خرچہ پچاس لاکھ کا خرچہ پھر ڈھائی کروڑوں کا خرچہ بھی ہوگا پھر تو مر جائیں گے تب تک حج نہیں ہوگا بھائی یہ ایک بات میں نے کہی لمبے لمبے پلان بعد میں پورے کریں اللہ کے گھر کا حج پہلے کریں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سعادت عطا فرمائے لیکن سنیے جس نے کفر کیا یہاں کافر کون ہے ہندو عیسائی اس پر تو حج فرض ہی نہیں اس پر تو ایمان لانا فرض ہے پہلے استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا املن اللہ اکبر اسی لیے اپنے ماجد شریف کی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کو کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا کوئی مرض لاحق نہیں تھا کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی پھر بھی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اللہ کو کوئی حاجت نہیں چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر ملے مرے پھر وہ اصول لے کر آئیے حکم کے بعد کفر کا کرا تو مطلب کیا ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا ومن کفر اور جس نے کفر کیا یعنی جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کر رہا انکار کرتے ہو اللہ شہید <تَعْمَلُون> اللہ اس بات پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب یہ آخری آخری آئے تھے ان سے خطاب کے ضمن میں تو کلوزنگ ہو رہی ہے نسارا سے خطاب کے تعلق سے نبی علی السلام <سؤال> فرما دیجیے کتاب لما تسن سب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو من آ جو ایمان لایا اللہ پر۔ تب وہ تم اس میں کجی ٹیڑھ تلاش کرتے ہو ام تم شوہدا حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ جو اب ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام پر یہ بالکل برحق بات ہے تعملون اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو یا یادین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تریقم من ال کی تھا اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کم بد ایمانی کم کافرین تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں پھیر دیں گے مسلمان تو ہو گئے تھے خزرج کے کچھ کافی لوگ لیکن ان کے پرانے تعلقات یہود سے ان کو چوکنہ رہنے کو رہنے اگر کی باتیں مانی تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف دیں جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کیا مطلب واقع قرآن کو تھامو گے واقع صحیح علیہ السلام کی ذات سے جڑے رہو گے تو پھر تمہیں کوئی کفر کی طرف پھیر نہیں سکے گا ممن یا تسیم اور جو کہ مضبوطی سے اللہ کو تھام لے اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا ابھی آیت نمبر ایک میں یہ بات آ جائے گی اس سے مراد قرآن ہے اور جو اللہ کو مراد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے فقت ہدیہ اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی اللہ محدین سرات المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما یہ سورا البران تقریباً مکمل ہوئی ہے دس رقو مکمل ہوئے اب اگلے دس رقو ہے اگلے دس رکو میں ایک ترتیب یہ ہے کہ اگلے دو رکو رکو نمبر 11 اور بارہ امت سے خطاب امت مسلم اور بڑی جام ہدایات امت مسلمہ کو امت کی سطح پر عطا کی جا رہی ہیں پھر چھ رکو آئیں گے غز پر تفسیری تفسر آئے گا اور آخری دو رکو میں کچھ بیان اہل کتاب کے تعلق سے بھی آئے گا یہ اگلے دس رقو میں مضامی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اگلی جو تین آیات ہیں آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار بڑا جامع مقام ہے قرآن کا ہر ہر امتی سے ایک تقاضا تقوی کا پھر سارے ایمان والوں کو کہا جڑو قرآن کے ذریعے اور جڑوے کے بعد اس امت کے کرنے کا کام کہ اس کا مینیفیسٹو کیا اس کو کیا رسپانسبلٹی ذمہ داری دی گئی خیر کی طرف بلاؤ قرآن کی طرف بلاؤ نیکی کا حکم دو بدی سے روکو یہ تین احکام اس امت کو دیے جا رہے ہیں استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عمدہ خطاب ہے امتِ مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل سہ تین کو کہتے ہیں تری ایکشن ایجنڈا فور دا مسلم امہ سہ نکاتی لا عمل یہ اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ان کا خطاب چھپا ہوا موجود ہے اور آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو ملے گا زیادہ تفصیل وہاں ملے گی مگر ہے بڑا جامع مقام ارشاد ہوا یادین اے ایمان وال اللہ سے ڈرو حقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر یہ آیت نبی علیہ السلام بہت سارے خطبات میں تلاوت فرماتے اور نکاح کے خطبے میں بھی تلاوت فرماتے بہت جامع آئے اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا بھائی صحابہ بھی لرز گئے تھے اس پر اللہ نے ایک مقام پر آسانی عطا فرمائی سورہ تغابن آیت نمبر سولہ میں فتح اللہ مستعتم اللہ سے ڈرو جیسا کہ جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہے اچھا جی استطاعت بڑھ رہی ہے نا اس مہینے میں روزے کا حاصل کیا ہے البقرا ایک سو تیراسی لیکن ایسے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور اس کی انتہا کیا مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا اللہ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اللہ برے خاتمے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے بڑی پیاری دعا اللہ نے مجھے یاد دلائی ایک بدو صحابی تھے دیہات میں رہنے والے حضور نے ان کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور دعا کیا کر رہے ہیں اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری امال بنا دے حضور نے دعا کو پسند فرمایا کیا دعا ہے اللہ میری زندگی کے بہترین امال کو میری زندگی کے آخری امال بنا دے خاتمہ اچھا ہو جائے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اچھا ہر ہر مؤمن متقی بنے گناہوں سے بچنے والا تبھی اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی تبھی وہ قوی اور توانا مضبوط ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ رمضان میں بھی محنت ہو رہی اللہ قبول فرمائے اس کے بعد کیا کرنا ہے اکیلے کے نمت پھرنا بھائی جڑو وہ آتا سیم و جمیان اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی کیا ہے قرآن حدیث ہے جامع المزی میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا حبل اللہ المتین یہ قرآن کریم ہی اللہ سبحانہ و کی مضبوط رسی ہے اسے مضبوطی سے تھامو ولا تفر اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ بیس سال پہلے تک یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی بھائی سارے مقاتے فکر کیا قرآن کے نسخے بھی ہیں سب کے یہاں نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر یہ تفرقے کیوں ہیں جواب یہ ملا اور بھائی قرآن تھاما کب 99 فیصد لوگوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑا پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے تو جڑیں گے کب جب قرآن سے واقعات جڑیں گے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس بات پر مجھے پورا یقین ہے مجھے یہ قرآن اس سمت کو جوڑے گا ہمارے اسلاف نے سکھایا شیخ الہ ہند یہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مفتی شکیسہ فرمات رحمۃ اللہ علیہ اقبال بھی یہ کہتا ہے اور دین کا درد اور امت کا درد رکھنے والے یہی کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن اس کی ہیمرنگ اس کی ہیمرنگ اس کی ہیمرنگ اس کو اتارا جائے سینوں میں دلوں میں اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اور تشریح حاصل کرنی ہے ہدایت بھی لینی ہے عمل بھی کرنا کی بھی کوشش کرنی ہے جب یہ قرآن چلتے پھرتے اس معاشرے میں نظر آئیں گے چلتے پھرتے قرآن ادھر سے رہنمائی لو نور اور اس نور کو لے کر اس شہر میں اس معاشرے کے اندر گھماؤ اس نورانیت کو پھر اس معاشرے کے اندر قرآن برکتیں آئیں گی تو ان شاء اللہ اللہ کی نصرت بھی ہمارے شامل حال ہوگی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے فرمائے کہ بات و بحب اللہ جمی ولا ولافر اور اللہ کے رسی کو نمسرت مل کر مضبوطی سے تھامو تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ و نعمت اللہ علی مرتنے پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اد کم تم آدان جب کہ تم دشمن تھے اللہ اکبر قُلُوبِكُمْ بس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی من من النار تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے منها اللہ نے تمہیں اس سے بچا دیا الکم تہ اسی طرح اللہ سخان و تعالی تمہارے لیے آیا کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ مدینہ شریف حضور تشریف لائے اوس و خزرش کی برسوں کی جنگیں چلا کرتی تھیں برسوں کی جنگیں کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا کبھی پانی پہلے پلا دینے پر جھگڑا ان لوگوں کو قرآن نے جوڑا حضور نے جوڑا قرآن نے جوڑا اللہ اکبر پھر کیا ہوا تم دشمن تھے بھائی بھائی من گئے الفت آ گئی. جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے تھے تمہارے کرتوت ایسے تھے اللہ نے بچا لیا اور اللہ ان آیات کے ذریعے تمہیں ہدایت اتا فرما رہا ہے آج یہ ہمارا نقشہ ہے کبھی لسانیت کی بنیاد پر جھگڑے اس شہر سے زیادہ کس نے جانے دی مجھے بتائیں اس شہر سے زیادہ اس ملک میں کس کی بوری بدلاشے ملی ہوں گی اس شہر سے زیادہ کن کے گھروں کے اندر فائرنگ ہوئی ہوگی اس شہر سے زیادہ اس پاکستان میں کہاں کرفیو لگا ہوگا دیکھ لیجئے کبھی لسانیت کی بنیاد پر کبھی مسلک کی بنیاد پر کبھی کسی اور بنیاد پر کتنا ہم لڑے ہیں مرے ہیں آج ہی ہمارے نقشے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الفت قرآن سے جوڑو قرآن سے جڑو سے جوڑو اور قرآن سے جوڑو وہ بات ابھی آگے آ رہی ان اللہ تعالیٰ اللہ الفت بھی دے گا محبت بھی دے گا نفرتیں دور کر دے گا کرتوت وہ تو جانم کی طرف لے جا رہے ہیں ہم خود کہتے شرم نہیں آتی بیڑا غرق ہو گیا معاشرے کا تباہ ہو گیا ہمارا ہم ہی کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے نقشہ ہے اللہ کہتا ہو قرآن کی طرف رمضان میں بھی, بھی قرآن سے جڑیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑیں اور اس نعمت کے بعد اگر کوئی اور شے مجھے اور آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو میرے نزدیک یہ کی میں چھوٹا آدمی ہوں میرا خیال یہ کہ ہم قرآن کی توہین کر رہے ہوں گے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے. اس کے بعد کچھ اور اچھا لگے ہمیں تو پھر اپنے ایمان کا ہم جائزہ لے کے ایمان اندر ہے بھی ہے کہ نہیں اللہ کہتا ہے اس سے بڑی نعمت ہے سورہ یونس کی آئے نمبر ففٹی ایٹ ہو خیر اماجما سب سے بڑی دولت جو جمع کیے جانے کے کی قابل ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ان میں سب سے بڑا خیر اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں جوڑنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی جڑنے کے کی بعد کیا کرنا ہے؟ یہ ذکر آ رہا ہے اور اس رکو کے بعد 8 رکعت تراویح انشاءاللہ۔ جڑنے کے کی بعد کیا کرنا ہے فرمایا ولتکم منکم امۃن چاہیے تم میں سے جماعت ہو یہ دعون ال خیر خیر کی طرف بلائیں و یامرون بالمعروف معروف کا بھلائی کا حکم دیں و ینهون عن المنکر اور بدی سے روکیں۔ مفل خون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اصل یہ ہی کامیاب ہیں اللہ ہم ان میں شامل فرمائے اب جڑنے کے کی بعد کیا کرنا ہے تم میں سے ایک جماعت ہو ویسے تو پوری امت یہ کام کرے اگلی نشست میں بیان آئے گا آئے تمری ایک سو دس میں کن تم خیرہ امت تم بہترین امت ہو یہ پوری امت نے کرنا ہے مگر عظیم اکثریت امت کی تو سو رہی ہے تو جو تھوڑے بہت جاگے ہوئے ہیں اب وہ جڑیں وہ جماعت زندگی اختیار کریں وہ اجتماعیت کے اندر آئیں قرآن میں ان کو جوڑا ہے اب یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں خیر سے تمام بھلائیاں بھی, بھلائیاں بھی مراد ہے اور خیر سے مراد قرآن بھی ہے سورہ نحل آیت نمبر تیس ایمان والوں سے پوچھا کیا نازل کیا تمہارے رب نے آلو خی وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل کیا تو تمہیں جوڑا قرآن نے اب تم قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ اب ہم نے دوسروں کو جوڑنا ہے دوسروں کو خیر کی طرف بلانا اور وہ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں اس پر کلام ہوتا رہے گا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اب یہ امت کی ذمہ داری ہے پہلے حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف آئے ون سیون میں پڑھیں گے حضور کی تھی اب یہ امت کی ذمہ داری ہے ان کاموں کے کرنے والوں کو کہا اولائی کا ہومل مفل یہی فلاح پانے والے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں تقوی اختیار کرنا قرآن سے جڑنا اور جڑ کر جماعت شکل اختیار کر کے دوسروں کو خیر کی طرف قرآن کی طرف بلانا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا یہ کریں گے تو فلاح پائیں گے حیا الفلا روزانہ سن اللہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے ولاکون تفرق اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے وہ اختلاف ناز اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے وہ الاک الحم آزاب اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے یوم تب یو وجو ہوں جس دن قیامت کا دن جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے کالے فلس دت بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وجوہ ہوں جن کے چہرے اکفر تم باد ایمان کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا فضو خلاب اما کم تم تک فرون تو بعداب چکو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آج یہ کفر آج یہ نافرمانیوں فرمانیوں کے کرتوتوں کا معاملہ کل یہ سیاہ چہروں کے شکر اختیار کر لیں گے اللہ اس برے انجام سے ہم ان سب کی حفاظت فرمائے اس کے برعکس وہ فی رحمت اللہ اور جن کے لوگوں کے چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے حضو نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کیسے پہچانوں گا ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے تو وزور اچھی طرح کیا کر حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لوگوں کے آزا وضو کے آغا وہ چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا اللہ انہیں چمکتے دمکتے چہروں میں ہمیں شامل فرمائے اور یہ سعادت دے کہ حضور ہمیں پہچان لے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اپنا کہتے ہیں ہمیں یا اللہ میرا امتی اور حضور ہماری شفاعت فرما دیں اللہ ہم اس کا مستحق بنائے وَأَمَّ فَفِي رحمت اللہ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ بالحق یہ اللہ کی آیات ہے نبی علیہ السلام ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک یعنی حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں مقصد کے ساتھ عطا کر رہے ہیں و اللہ اور اللہ تعالی تو جہان والوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا جو کوئی بھی جہنم کی آگ کا نوالا بنے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بنے گا اللہ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا بھلی اللہ معاف سماوات و مافل عرب اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ ان اللہ ہی ترجر العمور تمام کام بلاخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں, جائیں گے اللہ سب نہ حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما آمنوا اللہ دین امنوت میں بولو الذين آمنوا وعملوا الصالحات تقبله لهم وحسن ما